جن کی وفات صحیح ابن حبان جن کی کتاب ہے حدیث کی مشہور اور اسکات اسماؤ الرجال کی اسکات یہ میرے ہاتھ میں ہے دیکھ لو یہ مکہ مکرمہ ریاض کی وہابیوں نے چھاپی ہے یہ سامنے دیکھ رہے انہیں مکہ مکرمہ مکتبہ نظار مصطفی الباز ریاض کی صفحہ نمبر سات سو انوے کتنا سفا ابھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ضعیف کہہ نہیں سکتے واہ بھی اس وجہ سے کہ یہ ان کی اپنی کتاب میں اپنی بات انہوں نے لکھی ہے ہے امام علی بن موسا الرضا رضی اللہ تعالیٰ کون یہ امام ہے نا بارہ امام اہل بیت کے ان میں سے ایک امام ہے علی بن موسا الرضا امام رضا جن کو لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کے حالات میں کتاب الثقات میں محدث ابن حبال اپنی بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں ان کی قبر انور سناباد شہر میں ہے سناباد سین نلفنا بے الفباز الف آل سناباد سناباد شہر میں ہے قد زرت مرارن میرارن میں نے بہت مرتبہ اس قبر انور کی زیارت کی ہے وما حلت بھی شدت انفی وقت مقامی بےتوس فضر تو قبرا لیبن مو سرا سلوا تو اللہ علا جد ہی والنی الس تجی بلی وزالت عنی تلک شدت جب تو ہوں میرا رنف وجب تو ہوں کدال اماطل اللہ والا محبت المصطفیٰ والی صلی اللہ علیہ وسلم وال مجمائی محدے سے بھی نہیں بان فرماتے ہیں جب میں شہر تس میں رہتا تھا تو شہر میں میں نے حضرت علی بن مسا رضا کی قبر انور کی کئی بار زیارت کی ہوت کرتا یہ تھا توجہ فرمایا جب بھی کوئی جب تو اس میں رہتا تھا جب کوئی مشکل درپیش آتی تھی جب کوئی مشکل درپیش آتی تھی میں حضرت علی بن موسا رضا کی قبر پاک کی زیارت کرتا تھا اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ میری مصیبت ڈال دیتا تھا وزالت علی شدا وہ شدت اور سختی میری دور ہو جاتی وہ ہزا شاید تو ہوں میرا آرنگ یہ ایسا کام ہے جو ایک مرتبہ نہیں میں نے بار بار تجربہ کیا ہے آج کے بعد امام علی بن موسیٰ رضا کی زیارت اور ان کی قبر انور پر قضاء حاجت کے لیے دعا مانگنے جانا امام محدث ابن حبان نے شرک کیا لہذا مشرک ان کی حدیث کا حوالہ بھی واہ آج کے بعد نہیں دے سکتے اسے حوصلہ کرو جی انہوں نے ہاتھ چ ایک بھی رہن دئیے پھر آتی سمجھ لگی <laughs> <laughs> محدث ابن حبان تو بھی گئے لہذا جی سہی وہ کتیا واپیا سورا وہ البانی کتیا کافرہ مشرقہ وہ سورا بےمانا وہ اتنے کدھر گئے مبارد زمان آبے اس کتے نو شرم نہیں آئی آ مبارد زمان میرے ہاتھ جی صحیح و مرا موارد زمان تو ضعیف و موارد زبان اس نے لکھے نور الدین اسی امام ابن حبان کی صحیح جو کتاب ہے اس کتاب کی ترتیب دی امام نورالدین نے اس کا نام رکھا مراب موارد الزمان پھر اس موارد زمان سے صحیح حدیث ضعیف عدیث ہاں جی یہ اپنے اپنے شیطان نظام کے مطابق نکالی ابن البانی خبیس وابی نے اس کو شرم نہیں آئی کتے صحیح حدیثیں اس کی کیسے ہو سکتی ہیں تو بندہ ہی مشرک ہے اور سمجھ نہیں آئی ہو ڈاکمرو اس کی تو ساری حدیثیں وہ کھڈے میں چلی گئی سب کی سب مردود ہو گئی کیوں کہ بندہ مشرک ہے مشرک کی وہ ہے کتی کے بچے تم لکھ رہے ہو تمہارا باپ اتنے تعبیاں لکھ رہا ہے کہ جو قبروں پر کزائے حاجت کے لیے دعا مانگنے جائے مشرک مشرک مشرک مشرک, مشرک ابن سامیا کا حوالہ کل سنا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے نبیوں کے مق... دربار شیطانوں کا مرکز ہے اور یہ دیکھ چان تو میں کر جاتا ہوں باقی تمہارا مقدم ہے سمجھ نہیں آئی اور سن اب ایک نہیں دو چار پانچ محدث جن میں ایک ایسے ہیں جن کو ابن تیمیہ لکھتا ہے امام الما وہابی خ... ابن تیمیہ خبیس جس امام کا اب نام بتانے لگا ہوں ان کو جب بھی فکر کرتا یاد کرتا کہتا ہے امام الائمہ اماموں کا امام اور بولو مرے اماموں کا حوالہ سونا تحذیب تہذیب حافظ ابن حجر اسقلانی کی اسماؤ الرجال پر جلد نمبر چار دو سو چوالیس سفح دار و احترا فلحر کی چھپی ہوئی صفحہ گرا ہے آجا ج گیا لو چوالیس ہے تسا چالیس کہہ دیتا ہے بےڑا ہی طرز ہے امام علی بن موسار رضا رضی اللہ تعالی عنہم امام حاکم کے نیشا پوری کی تاریخ نیشا پور کتاب ہے اس سے حافظ ابن حجر اسقلانی نقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں ابو بکر محمد بن ممل بن حسن بن عیسہ فرماتے ہیں میں امام اہل الحدیث توجہ ہے اہل حدیث کا لفظ ہے بھاپی کہے گا ہمارا امام ہے چلو میں نے کہا جی تیرا ہی مان لیتے ہیں اگلی بات بھی سن لے اہل اللہ! آل آل اللہ! آل حدیث کا یہ مانا نہیں ہے کہ باپ آل حدیث ہے بھا بھی آج جا اہل آل حدیث کا مطلب ہے محدین کا امام پہلے آلے ادیس آتے سن محدت سی نو ٹھیک بن بیٹھے آپ کو مزہ انہوں نے دس حدیث آتے سن جن بخاری مسلم حدیث لکھان یادوں وہ سمجھ لگی مرو امام ہا کمل پوری فرماتے ہیں میں نے ابو بکر محمد بن محمد بن حسن بن حسن عیسا کو سنا وہ فرماتے خرج نامہ امام اہل حدیث ابی بکر ابن خدے ماں ابی علیہ علی ماں جماعت میں مشاخن وہ ہم اردا کے متبادہ پھر انہیں لا دیا قبر علی ابنس کالا فرائے تو من تازی میں ہیانبن یعنی ابن خدے ماں لے کل بکاتے حوالہ ترجمہ سوڑ حضرت ابو بکر محمد بن ممل محمد... محمد میم اور حمزہ پھر آگے میم پھر آگے لام کے ساتھ ہے ابو بکر محمد بن ممل فرماتے ہیں ہم گئے محدثین کے امام ابو بکر ابن خزیمہ اسی کو انہی کو امام الما کے لقب کے ساتھ یاد کرتا ہے ابن تیمیہ ان کے ساتھ اور ان کے برابر کے ساتھ ہی حضرت ابو علی ثقافی وہ بھی امام الما محدث ماں جما تم شائق خالی ہم تین نہیں تھے پورے ہمارے مشائق اور محدثین کی جماعت تھی کیا تھی تین تو یہ ہے جماعت اوپر ہے اللہ. اس کا مطلب ہے دس وہ بھی تھے تین یہ کتنے بن گئے تیرہ محدسی کدھر گئے وہ مرزا کا متباع آگے پھر کہتے ہیں کثیر سن میں کی دسا دونوں تصویر سنے کا مطلب میں تیرہ تو میں اتنا سن اور بولو مرو اب جماعت ہے پوری اماموں کی کیا لطف ہوگا یہ وہی محدث ابن بن ہیں جنہوں نے صحیح ابن خزائمہ لکھی ہے حدیث کی کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے اگرچہ وہ پوری دنیا میں نہیں ہے ہاں جی آدھی ہو گئی ہے آدھی رہ گئی ہے لیکن صحیح ابن خزمہ کا مقام جو ہے وہ علما ہی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے حدیث کی خدمت کی توفیق بخشی ہے نتھو خیر بھی نہیں زہر چ رکھی ذرا یہ کا وہ تو پھر فرماتے ہیں کثیر تھے <تصفح> الا زیارت قبر علی بن موسر علی بن موسر کی قبر کی زیارت کی طرف گئے شہر توس میں فرماتے ہیں ابو بکر محمد بن محمد فرماتے ہیں میں نے امام اپنے خزیمہ کو اس جگہ پر جو تعظیم کرتے دیکھا جو آجی اور نیاز کرتے دیکھا جو گر گڑاتے اور روتے دیکھا ہم حیران ہی ہو گئے اتنا بڑا امام اسمارگاہ میں ایسے روتا ہے اور ادب کرتا ہے لکھ لن تیس ٹبر ہوں تھڈو کوئی بچے ہی نہ کہ بچیا جماعت محدثین شرک مشرک بول تو ادب کی جا کے جی دربار حضور دے جائی دے ہاتھ بن کے سا سکیا ہوں جی ادب آئے جے, جے سیفیا ورگا خنزیر ہو باندا رنگ پڑکتا ہند ہے سیفیاں آنزیر ہو باندراں جے ادب تے تو سا سویا ہوں امام ابن خدا مدا امام موسار ابن موسار علی رضا سرکار دے دربار تے تتاؤ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ تو ثابتی ہی ہو کتے جھوٹے کزاب بغیرت کہیں کے کہ بکواسے کرتا ہے تو کیا کہتا ہے امت مستفا کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے تیری مکاری کو معلوم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے امام امام اللہ اور کتے جس کو تو کہتا امام اللہ وہ امام علی رضا کے دربار میں ساجزی توازو تذرع تجرب ان کے شر کا تذرع گر گرانا رونا چلا یہ کہتے ہیں یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کتے وہ کس کی بارگاہ میں وہ کس کی بار ہے کتے وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ اس کی بارگاہ ہے کیوں اللہ فرماتا ہے جو ان کو دیکھے مجھے ان کو دیکھنے سے میں یاد آتا ہوں سم لگی سورا نو میں پوچھنا ویکدا رب یاد آمام الماجی بکردے سن ان دربار کی نہیں ہو گیا ہوالہ نہیں ہوا اور بڑا وڈا ہوالا سنو کبرے انور حضور سیدنا معروف کرخی ردی اللہ تعالی کون معروف کرخی نام سنے انہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کس شیر کا نام آیا کس شیر کا نام آیا جن کی بغداد شریف میں قبر انور ہے اور قبر انور محدثین سین اور صوفیاء اور صلحاء علماء سب میں مشہور ہے قبر و معروف تریا کن مجرب معروف کرخی کی قبر مصیبتوں کو ٹالنے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے تریاق کے مجرب ہے تریاق کے تریاق جاننے زہرا کا توڑ زہر دا توڑ جہی دوائی ہوئے ان کی آخر تریاق اونا دی قبر انور مشہور سی قبریا قبرو باروف تریاگ ان مجرب ون ان کی قبر انور دعا کے قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب ہے جیسے تریاق سے زہر کاٹا جاتا ہے اسی طرح ان کی دع ان کی دربار میں دعا کرنے سے مصیبتیں کاٹی جاتی اب حوالے سن شرک دے حوالے سن تاریخ و بغداد خط بگدی تھلے ہاتھ رکھا کہ بارہ تقریر آی تھوڑی گل ہے بارہ تقریر تقریرا نہیں یہ حوالہ دیا جو پوری دنیا کٹھی ہو کے سیرے کہاں لتاں تا کرے تو توڑ نہ تھے جلد پہلی سند کے ساتھ امام امام ختیب بغدادی تاریخ بغداد جب لکھی آگے ذکر محدسین علا بزرگاندین صوفیاء کے کیے کہ بغداد میں کون کون سے بستے ہیں لیکن ان سے پہلے قبرستان بتائے بغداد کے کہ کون سا قبرستان کہاں ہے کون سا کہاں ہے اور اس قبر... کون سے قبرستان میں کون کون سے اللہ کے پیارے بستے ہیں تاکہ لوگ فیضیاب ہوتے رہیں اس کا مطلب ہے تاریخ بغداد کی ابتدا بھی شرک سے ہے اور مردانی مردانی کیا کہ میں تاریخ بغداد کی ابتدا ابن تیمیہ تو کہتا ہے نبیوں کی قبروں کی پہچان کا کوئی فائدہ نہیں شرعی ارے کتے یہ تو حضور کے غلاموں کی قبروں کے فائدے بتا رہے ہیں جال دجل کرنا ہے سفا نمبر لکھو ایک سو چونتیس جلد پہلی فرماتے ہیں صنعت سنو اخبارانہ اسماعیل, اسماعیل بن احمد احمد ال ہیری اسماعیل بن احمد ال ہیری المفسر احد امت المسلمین مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے یہ کون بات کر رہے ہیں تاریخ زہبی امام زہبی تاریخ الاسلام اسلام میں جلد نو صفحہ نمبر چار سو تہتر اگلے کون ہیں جن سے یہ روایت لے رہے ہیں وہ ہیں محمد بن حسین اسولامی ابو عبد الرحمان اسولامی یہ ان کی طبقات الصوفیہ جلد میرے ہاتھ میں آئے ان کی مشہور کتاب ہے صوفی بھی ہوئے ہیں اور محدث بھی ہوئے ہیں طبقات الصوفیہ یہ دیکھ لو چار سو بارہ ہجری میں آپ کی وفات ہے ان کی وفات کس میں ہے یہ آگے کن سے لے رہے ہیں ابو الحسن بن مقسم سے اچھا ان کے متعلق میں نے نہیں دیکھا وہ آگے کس کی بات کر رہے ہیں ابو علی الصفار وہ ان کا نام کیا ہے اسماعیل بن محمد امام بحتی نے ان سے حدیثیں لی ہیں شعب المان میں وہ فرماتے سمے تو ابراہیم الحربی یہ کس شیر کا نام آیا امام محمد بن حمبل کے ساتھی کا نام آیا ہم مذہب کے امام ہیں ابن تیمیہ کو بھی تسلیم ہے سارے وہاں بھی غریب الحدیث ان کی کتاب میرے پاس پڑی ہے امام احمد امام بخاری اس دور کا بندہ ہے محدث ہے امام ہے صوفی ہے درویش ہے آپ فرماتے ہیں قبر قبر و معروف اتریا المجرب فرمایا معروف کرخی کی قبر تو تریاق مجرب ہے ایک نمبر ایک نمبر ایک یہ حوالہ امام زابی کی کتاب سے سنا تھا بولو کدھر پیتا جائے مرو امام زابی یہ آ گیا امام زہبی کی تاریخ الاسلام یہ سب مشرقین ہیں بھائی سب مشرقین ہیں جی آج کے وہابی خنزیروں کے علاوہ کوئی مسلمان موحد پہلے بچے گا نہیں جب نہیں بچے گا تو اب اسلام تو ان سے آیا جن سے آیا وہ سارے مشرق اب یہی ہے کہ ان کو کہیں حضرت وہ مشرقین والا اسلام ہم نہیں لیتے آپ اپنا دستی تیار کر کے ہمیں دے دیں بس اگر یہ قرآن کا حوالہ دے قوم مشرقوں سے آیا اگر یہ حدیث کا حوالہ دے قوم مشرقوں سے آیا کسی بات کریں اب کیا ہے اب بغیرت ایسا کر تیرا جو خنزیر نبی گزرا ہے نا ابن عبد الوہاف اب اس کو کہے اپنا دین دے اور دے گیا ہے بہت ان کو اپنا دین دے گیا یہ جلد نمبر دیکھو چار جلد نمبر چار تاریخ الاسلام صفحہ نمبر بارہ سو تیرہ بشار عواد بہابی کی تحقیق کے ساتھ سمجھ نہیں آئی صفحہ, آآ صفحہ آآ نمبر کتنا ہے مردہ نہیں یہ لے یہ آ گیا بارہ سو تیرہ یہ یہ, وہی حوالا وان ابراہیم الحربی کالا قبر و معروف تریاق المجرب آگے امام زاہبی اس, اس اس فرمان کا مطلب بتاتے ہیں یوری دعا ان دراد یہ ہے کہ دعا اس کے نزدیک اس کے پاس مانگی جائے تو تریا کے مجرب ہیں ہم روئے کیوں آگے امام جہاں بھی لکھتے ہیں لے انل بیکال مبارک تو یہ سجا کیونکہ بابر جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے کمان دعا فلم مساجد کمان نہ دعا فی المساجد و فی السحر افضل فرماتے ہیں جیسے مسجदों میں دعا مانگنا افضل ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے درباروں پر دعا مانگنا افضل ہے امام ظاہبی تے امام ظاہبی ہون تے شرک الی اخیر کہ بس اے ہن مسلمان نہیں ہو سکدا۔ کیوں انہیں مسجدا دے نال ذرا لا دتا ہے درباراں نوں؟ آندا ہے اوتھے جویں قبول ہوندی ہیں ایتھے ایویں قبول ہوندی ہیں کا کھڑیا امام ظاہبی دا دسو اے شکر دعا کرو سارے میں مشرق ثابت ہو جان ساڈا کام بن جائے گا اگلے اسے تاریخ بغداد کی طرف لوٹو یہ تو حضرت صاحب عمرو ابراہیم حربی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا اگلے اور امام کا وہ بھی صنعت کے ساتھ اخبر علی ابو صاحب ابراہیم بن عمر البرمکی خطیب بغدادی نے فرمایا کانا سدو کن تجین یہ امام بہت بڑے سچے دیندار اور فقیر تھے تاریخ زہابی نے جلد نو شفا نمبر چار سو چھ سو ستا کا ذکر کیا اس امام کا یہ فرماتے ہیں نبا ناب الفتر عبید اللہ بن عبید بن محمد ازہری یہ کون ہے امام ذہابی نے اپنی تاریخ میں فرمایا جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانچ سو تیئیس پر کانا تھے قتل بہت سے کر تھے آگے وہ فرماتے ہیں سمیت وبی امام زہبی اور امام خطیب بغدادی ان کو بھی مضبوط قرار دے رہے ہیں جو ان کے والد صاحب تھے وہ حضرت عبد الرحمان بن محمد زہری ہیں وہ فرماتے ہیں قبر المعروف القرخی مجرب اللہ کرخی مجرب معروف قرخی کی قبر حاج کی پو... حاجات کو پورا کر قزائے حوائد میں کیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا قضاء حاجات کے لیے درباروں کا ارادہ اور قصد کرنا یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں لیکائے الح... اور سنو اگے ایک فائدہ لکھے ہیں. فرماتے ہیں یہ بھی مشہور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر کے پاس جا کر قل ہو و اللہ ہو احد شریف ایک سو مرتبہ پڑھو اور اللہ سے فریاد کرو جو مانگو کہ مل جائے گا مارو مرے اگلا امام تیسرا حوالہ سند کے ساتھ ناسا کوٹ دیا بغیرتا دیا حد حسنا ابو عبداللہ محمد بن ابی محمد بن علی بن عبداللہ سوری خطیب بغدادی جلد تین اسی تاریخ میں فرماتے ہیں بہت سچے تھے وہ فرماتے ہیں ابو حسین محمد بن احمد بن جمعہ کو سنا یہ کون ہے سیداوی غسانی امام خطیب بغدادی نے تار تاریخ اپنی میں اور امام زاہبی نے جلد نمبر نو تاریخ اپنی میں ان کو سیکا قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ابو عبداللہ بن وہاں علی سے سنا ابو عبداللہ بن محاملی محام علی بغدادی کا دو سو میں پیدا ہوئے تین سو تیس میں وفات ہوئی اتنا پرانے ہیں یہ فرماتے ہیں عارف قبر معروف ال کرخی معروف کرخی کی قبر کو میں جانتا ہوں من وہ سبئی سنا ستر سال سے ما قصدہ سدا محمومن اللہ فرد اللہ ہم کوئی شخص غم زدہ مصیبت زدہ اگر ادھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر سال سے میں جانتا ہوں اللہ اس کی غم اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اللہ! <سلام> بل جان بھی شرکت ہے لکھدی لانا سور د دے دے علم سورا گلا رہا یہ کو برائلر طبقے کو میں کو نہیں رہا دے علم مر گئے انہوں دے ٹی وی والے ملان رہ گنجر جہیں نو ویخ ٹی وی دے بھا سور سور نور آدھے سور نیو ٹی وی اص حضور دے سدک پڑھنے نہیں ہوتی مولویوں کے مطالعہ نہیں ہوتا مطالعہ ہو تو سمجھ نہیں ہوتی ہزور دب نے تین چیزاں دتی کتاب بھی آن مطالعہ بھی کرنے بھی ہے سمجھ آ رہا بیان تو توفیق نہیں طریقہ نہیں آل ہی نہیں آگا چوتھی انج بیان کرے گا کہ عام بندے دے جان گے دماغ پڑھ لیئے تو بس ایک دو چار حوالے اگلے چون چون ہو بس ان شاء اللہ